یہاں سے مادمان کرامات اولیا کو بیان کہ اولیا کی کرامات یہ بڑا گزشتہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عمل جو کھارے عادت ہو یعنی عادت کے خلاف ہو وہ اگر کسی عام مومن سے سرزد ہو جائے عام مومن سے ظاہر ہو جائے تو وہ, وہ کہلاتا ہے اگر فاسق و فاضل گنہگار کافر سے ہو جائے تو اس کی دراز کہلاتا ہے اور اگر کسی اللہ کے ولی سے سنادر ہو جائے یہ کرامت کہلاتا ہے اور اگر اسی کسی متحد نارم ظاہر ہو جائے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے اور ایک اپنا اپنا مقام ہے پھر اب کرامت کسے کہتے ہیں جو اللہ کے ولی کے ہاتھ پر خارف عادت امر ظاہر ہو جائے بشنگ کا دعویٰ نہ کرنے والا کرم اور, اور ان سے کہ کئی سارے واقعات ہیں کہ جس میں اولیاتی ہی کرامات ہیں صابر کرام میں اور اس کے بعد بھی اگر اسے اکیلے اکیلے واقعات کو دیکھا جائے تو وہ بار ہاتھ کے لڑتی ہیں لیکن مشترکہ طور پر اگر ان تمام کو ملا لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کرامات کیا ہیں ثابت ہیں تو جب ثابت ہے ایک چیز تو پھر اس کے جواز کو بیان کرنا اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا برہل کرامات اولیا کا انکار کیا ہے متضیرہ وغیرہ نے ان کے تمام تبد لائے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ شاء اپنے مقام پر آئیں گے اسی بیس کے ساتھ اسی بحث نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ولی سے بھی کرامت ظاہر ہو جائے امر خارق ہو جائے جو آدم کے خلاف ہو تو غیر نبی اور نبی میں کوئی فرق نہیں رہے گا بہرحال وہ ان کا اپنا کہنا ہے وہ دلائی جب آئیں گے تو وہاں پر بات کریں گے انشاءاللہ تو اب کرام کہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا عادت کے خلاف کوئی مزاح وجہ نہیں کرام کیا ہے اب ولی کی تاریخ میں کیسے کہتے ہیں جو اللہ تبارت و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو فقطر ممکن کیا جاننے والا اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی جاننے والا پھر اللہ تعالی احکامات پر پابندی سے عمل کرنے والا گناہوں سے اجتناب کرنے والا اور شہوات اور لذات میں منحمک نہ یہ ولی کی تاریخ ہے ولیکتا کہتے ہیں اللہ اور اس کی صفات کو جاننے والا ہوں بقر گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو عبادات پر ہمیشہ سے فائم رہے اور لذتوں اور شہادتوں میں من میں زندگی نہ ہو اس کی اس کو اشنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کیا ہو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے آئے بتاؤ جی ہاں کہنے کے لائق تو اس کا بابا ثابت ہوگا وہ کیا ہوگا کو اسے ہیں جیسے کئی سارے واقعات ہیں حضرت علیہ السلام کے حضرت نظریہ کی پروشنی تھی یہ جب ان کو کمرے میں چھوڑ کے من کر کے چلے جاتے واپس آتے گمرا کھولتے تو ان کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے حضرت ہاں ہاں مریم ہاں کی جو ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتے اس طرح سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کی عاقف صلی نمبر میں ہے تفصیل کے ساتھ اگر اقوال ہے کہ ملکہ برکیز کا جو پروڑا ہا میر فاصلے پر اس کو پلک جپٹنے سے پہلے پہلے سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا گیا اس میں اختلاف ہے کہ لانے والا کون آیا خود سلیمان علیہ السلام کا ہی معجزہ تھا یا فضر علیہ السلام لائے مختلف اقوام ہیں لیکن ہے کہ آپ نے کر رہا تھا جس کے سب کو حاضر کیا جائے اس کے علاوہ اور کئی سارے واقعات ہیں منظر کے اندر پر تشریف پروان ہے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں حضرت اللہ اور ان کو مشکلات پیشی آ رہی ہیں کہ دشمن نے دونوں جانب ان کو گر بھی ہے خطبے کے دوران خاموش ہوئے اور اس کے بعد تین مرتبہ جمع ہمارے خود پیٹ والے مجھے مندر میں نے دیکھا کہ مسلمان تھوڑا مشکل میں پڑے ہوئے ہیں حالات جنگ میں تو میں نے مجھے نظر آیا جیسے تم پہاڑ بھی جانے کو جاؤ تو دشمن تمہارے سامنے رہے گا ایک طرف رہے گا تم اس کا مقابلہ کا بات ہے وہ لوگ سب واپس آئے مجاہدین سب کو پتہ لگی تو को سب نے بتایا کہ ہم نے آواز سنی تھی اور ہم نے اس کے مطابق امن کیا اور ہمیں تبھی پتہ نہیں تھی یہ بل جو مصر کے داریائے نیند ہے جو اس میں ان لوگوں کی رسم یہ تھی کہ جب تک ایک یگ جوان لڑکی کو بناؤ سرکار کے بعد اس میں نہ ڈالتے تھے تو وہ اس کا پانی گا نہیں تھا شوک بجا دی. اب دیکھ لوں کہ اسلامی حکومت آ گئی تو ابھی اللہ میرے آج سے کہا جو وہاں کے گورنر تھے خط دیکھا کہ دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ نیل کے نام خط اور جیسے حضرت عمد عمد اللہ تعالیٰ کا وہ ہم اور پیغام جا کر میں ڈالا گیا وہ جاری ہو گیا وہ جاری تک جاری حضرت اللہ تعالی کو ڈالا ہے دریائے کو ہم نے آج تک کبھی خوشب نہیں ہے جاری تو ساری زمین پر زل جلا آیا تھا درگا مار کر کہا تھا اسکول یا پھر زمین نے آگ نہیں وہ وقت آج کا دن عرب میں کبھی سر چلا نہیں ہے پوری عرب کی سندھ میں جی اس کے علاوہ کئی سارے کرامات ہیں ان تمام سے بتا ہے کہ کرام آیا حق ہے غیر نبی سے اللہ کے عید کرم کا ذوق ہو سکتا ہے اور اسی طرح ایک طرح حضار کا پانی پر چلنا ان کے بھی پاؤں گرنا ہندوستان کے شیخ احمد بن حضرہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے ہزاروں کو فضاؤں ہوتے تھے پانی پر چلتے تھے ماشاء اللہ عید دوسرے بندے کو دیکھ وہ پیر بنا اور اس کے نیچے کیا ہے وہ عید مسلم شریف کے استاد ہے اور محمد صاحب وہ جامعہ اسلامی نبی اللہ کے ساتھ گرو نامہ خاص ولبری ولا اللہ تعالیٰ کو جاننے والا اس کی صفات کو جاننے والا جا ہر صبح کرنے والا افترہ کرنے والا المشل والی محافظ گناہوں سے اجتناب کرنے والا علم و اظام ف لات و شہب لتوں اور شہبوں میں منہمک ہونے سے کرنے والا ہو اسی لیے تو جیسے ہی بزرگان دین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خواتین کو بوڑھے پیروں سے بیت ہونا چاہیے یہ فتنے فتنے کا کم اندیش ہے جی بکرامت ظہور ظہر خارق نالا جو عادت کے ساتھ نہ ملا کافر یعنی سے دلیل کرامت کے ثبوت پر ماں من من صحابی مجمن سے خاص طور پر خصوصاً ایک ہے کہ اگر الگ الگ واقعات کو دیکھا جائے تو وہ خبریں آحاد ہیں لیکن مجموعی طور پر امر مشترک کے طور پر دیکھا جائے تو یہ تو یہ الکتاب اسی طرح کتاب اللہ یعنی خود پرانی قدیم بھی اس بات کو بیان کرنے والی ہے ومن صاحب سلیمان سلیمان علیہ کے ملکہ جب بکو ثابت ہو گیا جواب کے بارے میں سلائی دینے کی ضرورت نہیں لاحدات جواب کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں محلام کے کی کی کی کی کی کی المسطہ جن کو بہت زیادہ کرامت والا طریق عاد سلمانلیہسلام عادت کے ساتی البعید سلمان کانا آصف برق ال مشہور روایت کے مطابق آصف بن بخیا ہے ورنہ ثاب کیا ہے نہیم کے ثابت ہے کہ وہ کون سا لانے والا تو پھر کئی سارے محبتین خود سلمان علیہ بہرحال آج سب برقیہ القشن بہار سے بلٹیش بلٹی کے تحت قبل ارتجاج طورف پلک جھپکنے سے بھی قبل معبود مابوسافت کے وجود مسافر کے دور ہونے کے اچھا جی دوسری عام اگر شراب او لباس کھانے پینے اور لباس کا ظاہر بننا ہند الحاظات ضرورت کے وقت جب ضرورت ہو تو کھانے پینے اور لباس کا حاصل ہو جانا ہمارے دیوبند کے اکابرین میں سے ہیں کیا نام ہے گزرے ہیں ان کی خاصیت یہ تھی کہ ان کے کپڑوں میں ان کی پاکٹ میں کبھی پیسے نظر نہیں آتے تھے کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا اگر کوئی اس کو کلٹ کر بھی دیکھے جیسے بھی دیکھے تو اس میں رقم نہیں ہوتی تھی لیکن جب بھی وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے رقم جتنی چاہیے ہوتی تھی ان کو وہ ان کے ہاتھ آتی تھی چاہے وہ پاکستان کی کرنسی ہو چاہے وہ بیرون ممالک کی کرنسی ہو یہ ان کا خاصہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ کیا ہوا تھا جب بھی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے جتنے رقم چاہیے ہوتی تھی سامنے والے کو اتنے ہی ہاتھ میں آتے تھے اور دیتے تھے اور خود کئی طرح حضرات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ جب وہ غسل کرنے کے تشریف لے گئے ہم نے خود ان کے کپڑے اٹھائے اور ہم نے ان میں کافی تلاش کیا لیکن ہمیں کوئی رقم نہیں ملی جب وہ باہر تشریف لائے تو ہم نے کہا کہ ہمارا آج کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے دیکھا ضرور تو کہا کہ نہیں باہر سے کھانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ لے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ پیسے تو آپ نے دینے ہیں کہا ہاں ہاں میں ہاں. نے کب کہا کہ تم نے دینے ہیں تو خود جیل میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکال کے دی گئی اوکے ہاں مہرانا پریشان کہ بھائی ہم تو پلٹتے رہے کچھ بھی نہیں تھا تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اس طرح کی بات اور صاف سے مستفید فرماتے ہیں جی ہاں اولیاء کو ٹھیک ہے اولیا کوئی فی الدت اچھا غربر تو آپ اشراب و لباس اینڈ الحا کی ضرورت کیا وقت کما کی حق مریم جیسے کہ مریم علیہ میں وَجدَ مَرْيَا مَنَّا مَنَّا مَنْ بُلِتُ بُلِتُ کیا جی پانی پر چل کمان و اولیا جیسے کہ کثیر بہت سارے اولیا سے کیا ایسا ہے ایسا من بول ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا شیخ احمد بن حب رویہ ان کے مریدوں کے بارے میں اڑتے تھے اور پانی پہ چلتے تھے کمانو کلان جافر بن ابھی فالد. یہاں سے استدال کرنا ویسے ٹھیک نہیں ہے ہمارے مداح کے مطابق تیار ہو گئے اللہ تعالیٰ حضرت عام کے بھائی ہیں حضرت ہجرت پہ کرنے والے خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ تشریف لائے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے مجھے آج خیبر کی فتح کی خوشی ہو رہی ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی ہو رہی ہے سبحان آپ کی ہے حضرت جافر تیار کی تو اس کے بعد پھر یہ شام کے علاقوں کی طرف گئے جہاز کے اس پر اور وہاں پر یہ شہید ہوئے اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو جنت میں جنت ہی پرندوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا جعفر طیاب تو یاد طیاران کے لواس کے اندر ان کا لقب دینا ان کی مثال دینا یہ کیا ہے ٹھیک ہے بظاہر نہیں ہے کیونکہ ہم تو کرامت کو بیان کریں وہ تو کرامت ہے ہی نہیں ہے وہ تو زندگی کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ تو جنت کی بات ہے جما پتھروں کا کلام کرنا بل اور جماعت اور بے زبان چیزوں کام کا کرنا جماعت جو بالکل بے, بے, بے, بے جان چیز جماعت مطلب بے جان چیز اور ایک ہے بے جس میں جان نہیں جیسے کہ حضرت سلمان سامنے جو برتن تھا وہ تصویر پڑھی اور حضرات نے سنی خود یہ تو کلام الجماعت ہو گیا اور ہجماش کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کسی رستے پر جا رہے تھے تو اسی دوران ایک گائے اس نے اپنے مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس جس نے اس مالک نے اس پر بوجھ پیدا ہوا اٹھا کہ مجھے اس کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ مجھے تو لیے پیدا کیا کہ میں زمین جوتوں مجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بوجھ اٹھانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو, لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ گائے بول پڑی رسول اللہ سلم فرمایا تصدیق کرتا تو یہ بھی کیا کوئی ہے کوئی کرامات ہیں اور کوئی وہ کلام الجماعت اسی طرح جمع بے جان چیزوں کا اور بے زبان وال اور بے زبان چیزوں کا جیسے کہ کتے کا کلام کرنا جی اشہب جی کرنا اس کے بارے میں آتے ہیں کہ جب کوش کے کے اس, اس تو اس نے کہا مجھے مت بگاؤ میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں اب یہ کچے کا کلام کرنا یہ کیا ہے جب اسپن بوجھ جاتا ہوا تھا بکرا ہے گائے اس کی طرف مت بچی ہوئی لگی ل اس, اس نے یہ کہا کہ مجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اس نے یوں کہا کہ مجھے صرف, صرف زمین جوتنے کے لیے کاشتکاری کے لیے پیدا کیا پکالب یہ بس کرتے ہیں اس کو یہاں سے آگے نہیں پڑھیں اللہ تعالیٰ